على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنسارا يتخذوا قبور الانبياء ائم مسجدا او مساجدا او كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر فتح من الخير امين يا رب العالمين اللہ کے اصوص ہم نے فرمایا کہ اللہ لانت کرے یہود و نثارہ پر وجہ بیان کی کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا یہ حدیث انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ گریمیٹیکلی ہم انال کر سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے ذہن میں تازہ کر لیں کہ ہمارا ٹاپک شروع ہوا ہے جملہ فیلیا میں مرکبات ناقصہ کا استعمال مرکبات ناقصہ جو ہیں وہ چار ہے مرکب شاری توصیفی اضافی جاری مرکب جاری جو ہے ہم نے جملہ اسمی میں سب سے آخر میں پڑھا تھا جملہ فیلیا میں سب سے پہلے اس کو پڑھا اس لیے کہ جملہ اسمیہ میں وہ متعلق ہو کر آیا تھا تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ یہ متعلق ہو کر ہی آئے گا جملہ فعلیہ میں بھی تو جملہ فعلیہ میں وہ متعلق ہو کر آ گیا اب باقی رہ گئے جی تین مرکبات ناقصہ تین مرکبات ناقصہ مرکب شاعری مرکب توصیفی اور مرکب اضافی ہیں ہم ان کو ذرا ریوائز کر لیتے ہیں ایگزامپلس کے ذریعے سے پھر ان اللہ تعالیٰ ان کا استعمال ہم جملوں میں کریں گے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کریں گرامیٹیکلی انالی تو پہلا مرکب ناقص مرکب شاعری مرکب شاعری سنتے ہی دو لفظ آپ کے ذہن میں آنے چاہیے کون سے اشارہ اور ایک ایکزامپل رکھیں گے ایک اشارہ استعمال کرتے ورنہ اشارے آپ کو بتائیں حاضہ ہاضی ہی ہا اولائی واحد جمع کے صرف آپ کو یاد ہونی چاہیے قریب والے دور والے زالی کا اولائی کا الائی چھ آسما اشارہ آپ کو یاد ہے تو آپ کا کام ہو جائے گا ان اللہ تعالی صحیح اس میں سے ایک اشارہ استعمال میں کر رہا ہوں ہاضا اور اس کے ساتھ مشار میں ہونا چاہیے دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے چار اعتبار سے مارفا معرفہ واحد واحد مذکر مذکر اور اعراب کا پتہ چلے گا لہ سے تو حاضل والدوں کا مطلب ہے یہ لڑکا اور یہ مرکب اشاری برفو ہے برفو ہے نا اگر یہ ہو تو کیا بنے گا حاضل والدہ ماشاء اللہ دوسرا مرکب ناقص مرکب توصیفی مرکب توسیفی سنتے ہیں دو لفظ آپ کے ذہن میں آنے چاہیے کون کون سے موسوف اور صفت موصف صفت کا فارمولہ دونوں اسماء چاروں یا سے برابر ایک ایگزامپل ہم لکھ لیتے ہیں ال وال مرفو نیکلر کا اور ایک منصوب لکھ لیتے ہیں اوکے جی آپ کو تازہ ہو کیا ہوگا کہ میں ایک مرفو اور منسوب کیوں لکھ رہا ہوں اس لیے کہ فائل مرفو ہوتا ہے مفول منسوب ہوتا ہے تیسرا مرکب ناقس مرکب اضافی مرکب اضافی سنتے ہیں دو لفظ مضاف اور مضاف الہ دو ایگزامپل ولادو زیدین مرفوع یعنی زید کا لڑکا اور ولاد زیدن منصوب ترجمہ زید کا لڑکا ہی ہے اوکے okay? پھر مرکب اضافی میں پیچیدہ مرکب اضافی بنا تھا ہم نے کہا بن ولدی زیدن زید کے لڑکے کی بیٹی مرفو اور منصوب کیا بنے گی کی؟ بنتا ولادی زید ٹھیک ہے نا صرف مضاف کا بدلے گا نا باقی تو مضاف لائبرور نہیں ہونے اور مرکب مزافی میں زبائر بھی استعمال ہوئے تھے آپ کو پتہ ہے تو ولدو ہو اس کا لڑکا برفو ولاد اس کا لڑکا منصوب ٹھیک ہے نا نوٹ کر لیں بس اب سمپل سی بات کہ یہ تینوں مرکبات ناک ساتھ اضافی اور اشاری یہ جملہ فعلیہ میں فائل بھی بنتے ہیں مفول بھی بنتے ہیں مرکب اشاری مرکب توصیفی اور مرکب اضافی جملہ فعلیہ میں فائل بن کر بھی آ سکتے ہیں اور مفول بن کر بھی آ سکتے ہیں اوکے اس لیے میں نے ایک ایک ایگزامپل ان کی مرفو منصوب میں لکھ دیا ہے اور انہیں ہم استعمال کر کے ان شاء اللہ تعالی جملہ فیلیا بنائیں گے چار مرکبات ناقصہ استعمال ہوتے ہیں نا عربی گرامر میں مرکبے جاری کیا بن کر آتا ہے متعلق اشاری توصیفی اور اضافی کا بن کے آئیں گے فائل بھی بن سکتے ہیں اور مفول بھی بن سکتے ہیں اگر فائل بنیں گے تو مرفو استعمال کریں گے اگر مفول بنیں گے تو منصوب استعمال کریں گے اوکے ان تینوں مرکبات ناقصہ میں سب سے زیادہ کون سا استعمال ہوتا ہے اضافی تو اضافی کی پریکٹس ہم پہلے کریں گے کنسٹرکشنز ہم یہی رکھ لیتے ہیں تاکہ پہلے آسانی ہو جائے پھر حدیث کی طرف جائیں گے ترجمہ کریں جی نصرہ اس نے مدد کی ولدو ولادین جی تسلی سے تسلی سے تسلی سے جلدی نہیں کرنی جب آپ جلدی کرتے ہیں نا گڑبڑ کر دیتے ہیں زید کے لڑکے نے مدد کی نصرہ زیدن نسرا زید کے لڑکے نے حامد کی مدد کی اوکے ترجمہ کریں نصرہ اس نے, اس نے مدد کی حامد حامد نے مدد کی حامد نے مدد کی ولادا زید حامد نے زید کے لڑکے کی مدد کی سمجھ آ گئی تو مرکب اضافی پہلے جملے میں فائل بن رہا ہے کیونکہ مرفوع ہے مرکب اضافی دوسرے جملے میں مفعول بن رہا ہے کیونکہ منصوب ہے تو جو میں نے بات کی تھی آپ کے سامنے کے اشاری توصیفی اضافی جبلی گیا فائل بھی بن سکتا ہے وہ بھی بن سکتا ہے اس کی ایک ایگزامپل میں نے آپ سامنے رکھ دی اوکے جی کلیئر ترجمہ کریں نصرہ ولادا حامدین جی نسرا ولادا حامدین جی امیر آپ کو کیسے پتا چلا ہے مجھے بتائیں کہ ولادا حامدین حامد کا لڑکا مفول ہے کیسے پتا چلا ہے منصوب ہے یار سمپل سے امیر کیا ہوا ہے نسرا اس نے مدد کی ولادا حامدین حامد کے لڑکے کی یار مرکب کو بریکٹ کر لیں نا پورا مرکب بریکٹ کر لے پورا مرکب ہے نا بریکٹ کر لیں ترجمہ کرے نہ, نہ سارا اس نے مدد کی ربو محمد محمد کے رب نے مدد کی اس نے مدد کی ربو کا تیرے رب نے مدد کی اسم کے ساتھ ضمیر آئے کون سا مرکب ہوتا ہے؟ مرکب 100%. اسم کے ساتھ ضمیر آئے مجرور ضمیر ہوتی ہے. مضاف کی آتی ہے وہی باتیں بار بار آ رہی ہیں ٹھیک ہے نا سارا ربو کا تیرے رب نے مدد کی تا زید کی بیٹی کے بیٹے کی مدد کی ٹھیک ہے نا مفہول ہے نا مضاف سے آپ نے راہ پہچان اگر یہ ہوتا ابنو اب یہ مدد کر رہا تھا کہ زید کی بیٹی کے بیٹے نے مدد کی یہ منسوب استعمال کیا تو اس کا مطلب ہے اس نے مدد کی اب اس, اس کا فائل ہے اور یہ مفول بن رہا ہے مرکب اضافی کتاب اللہ یہ انہوں نے بولا ہے مرفو اوکے یہ منصوب بھی ہو سکتا ہے کتاب اللہ کی صورت میں اب آپ نے کوئی ایسا جملہ بنانا ہے جس میں اللہ کی کتاب یا تو فائل بنے یا مفول بنے اردو میں بنا پہلے اسے پھر اسے عربی میں ٹرانسلیٹ کریں شاباش اس نے اللہ کی کتاب پڑھی ہاں جی اس نے پڑھی شابش کرا اب یہ کس حالت میں استعمال کروں گا منسوخ کیونکہ مفول ہے کتاب اللہ اس نے اللہ کی کتاب کو پڑھا شاباش ٹھیک ہے پہلا آپ کو پتا آسان بھی ہوتا ہے اور جلدی ہو بھی جاتا ہے جان بھی چھوٹ جاتی ہے جی رسول اللہ رسول اللہ نے اللہ, اللہ کے رسول کو یہ مرکب اضافی کے طور پہ جملہ فیلیا میں استعمال کرنا چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر فائل کے طور پہ استعمال کریں گے تو مرفوع رسول اللہ بنے گا اور اگر مفعول کے طور پہ استعمال کریں گے تو رسول اللہ ہی بنے گا جی اس لیے بولیں وہ فیل نا جو پڑا ہوا ہے ہاں جو فیل آپ نے نہیں پڑھا ہوا اس کو چھوڑ دیں جو پڑا ہوا اتنے فیل پڑے ہیں یار ماضی کے ان میں سے کوئی فٹ کر کے دیکھیں نصرہ رسول اللہ نصرہ رسول اللہ کیا ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں اس نے اللہ کے رسول کی مدد کی ٹھیک ہے فائل بن سکتا ہے رسول اللہ کیا جملہ بن سکتا ہے نا بنائے یہی نا بات ہمارا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے حکم دیا نا یہ کریٹیوٹی ہے بائیت شابش بائیت وہ کہہ رہے جی میں بید کو ایز اے مزاف یوز کرنا چاہ رہا ہوں اور اسماعیل کو مزاف لے کے طور پہ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں بعید کو اگر میں مرفوع رکھوں تو بیتو ہو جائے گا منصوب رکھوں تو بیتا ہو جائے گا اور اسماعیل مجرور ہو جائے گا زبر کے ساتھ اور بتائیں جملہ داخلا بیتا اسمایلا یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ دخلا بیسم وہ اسماعیل کے گھر داخل ہوا ٹھیک ہے چلے گا تر کا دین اللہ ہی اس نے اللہ کا دین چھوڑ دیا ایکسیڈنٹ شابش صدقہ رسول اللہ ہی. اللہ کے رسول نے سچ کہا شابش اور ہمت کرے شاوش سمینا کتاب اللہ ایکسلنٹ ہم نے اللہ کی کتاب سنی لے میں جی آپ کے سامنے ایک ملک میں اضافی لکھ رہا ہوں پہچانیا ایک ملک اضافی ہی ہے उبور, لفظ کیا ہے قبر کی جمع ٹھیک ہے علیم ہے الفلام نہیں ہے تو تنوین ہونی چاہیے تنوین ہے تنوین نہیں ہے تو اس کا تو مذاق بنے گا ٹھیک آ کے مضاف لے ہونا چاہیے انبیاء مجرور ہے مجرور ہے نا مضاف اس میں اسم کے ساتھ ضمیر ہے تو کون سا مرکب ہوتا ہے اضافی تو سمجھتے بھائی یہ بھی مرکب اضافی ہے وہ یا ٹوٹل کیا ہو گیا پیچیدہ مرکب اضافی کبورا امبیا اہم کا کیا مطلب ہوگا مرکب اضافی کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں کہاں سے شروع کرتے ہیں ہاں جی اینڈ سے کرتے ہیں جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں سے ٹرانسلیشن شروع کر دیتے ہیں لفظی تجمہ ہوگا ان کے نبیوں کی قبریں ان کے نبیوں کی قبریں یہ مرکب اضافی منصوب ہے کہ منفوب ہے منسوب ہے کہاں سے پتا چلا مضاف سے مذاف سے یار آپ پتا چلتا ہے نا جی اس سے پہلے ایک فیل میں آپ سامنے لکھا ہوں جو آپ نے ابھی نہیں پڑھا لیکن آپ اس فیل کو ہم نے جو فیل ماضی پڑھا ہے نا اس کی ایک کسی بھی گردان کے حوالے سے پہچان لیں گے کہ اس کا فائل کون ہے حالانکہ وہ فیل آپ نے نہیں پڑھا لیکن آپ پہچان لیں گے کہ اس کا میں پہچان رہا ہوں کہ اس کا فائل کون ہے پہچان لیں گے آپ ان اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے ہاں جی مجھے بتائیے ماضی کردان کا کون سا لفظ ہے تیسرا ٹھیک ہے نا تیسرا ہی ہے نا ماضی کردان میں ایسی شکل تیسرے کی ہوتی ہے واؤ کے ذریعے پہچانتے ہیں اور یہ واؤ کس کو پریزنٹ کرتا ہے ہم کو اب صرف اس فیل کے میننگ آپ کو آنی چاہیے پھر بات سمجھ میں آ جائے گی اتنا خزاں کے معنی ہوتے ہیں بنا لینا تو اتہ انہوں نے بنا لیا اپنے نبیوں کی قبروں کو انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو بنا لیا ٹھیک ہے صحیح ہے انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو بنا لیا سوال پتا ہوا بنا لیا فالو کر رہے ہیں نا کیا بنا لیا اب یہ جو کیا ہے نا یہ بھی مفعول ہے میں کہ میں نے زید کو دوست بنا لیا میں کہوں جی میں نے دوست بنا لیا آ سوال کریں گے کس کو تو میں کہوں گا زید کو تو زید کو مفول نہیں آ گیا گویا کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جنہیں دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جنہیں دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں انگریزی میں بھی ایسا ہوتا ہے میں کہتا ہوں ہی گیو می کیا مطلب ہے اس نے مجھے دیا اب گے کیا دیا میں کہتا ہوں ہی گیو می بک اس نے مجھے ایک کتاب دی تو می بھی آبجیکٹ ہے ا بک بھی آبجیکٹ ہے کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں جو دو مفول ڈیمانڈ کرتے ہیں فالو کر رہے ہیں کوئی انوکھی بات نہیں انگریزی میں آپ کرتے آئے ہیں اوکے تو یہ بنانا بھی ایک ایسا فیل ہوتا ہے جو دو محفول ڈیمانڈ کرتا ہے کسی کو بنانا اور کیا بنانا انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو بنا لیا کیا بنا لیا مسجدن سجدہ کرنے کی جگہ یہاں پر مسجدن کن معنی میں آیا سجدہ کرنے کی جگہ یہ نہیں انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا تو اتحجو کبورہ امبیا ہی مسجد انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا ٹھیک ہے اس وجہ سے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فعل یوز کر کے کہ لانا لانا ایک فعل ہے جس طرح فعلا فیل ہے لانا کے معنی ہے اس نے لعنت کی لانا کے معنی کیا ہے اس نے لعنت کی اوکے جی لعن اللہ اللہ فائل اللہ نے لعنت کی الودا منسوب ہے نا منسوب ہے نا تو کیا ترجمہ کریں گے یہودیوں پر یہود پر اور ان نسارا پر نوٹ کر لیں کہ وہ لفظ جس کے آخر میں الف ہو جیسے دنیا دنیا الف ہے نا آخر میں یا جس کے آخر میں الف اور یا ہو جیسے نسارا دنیا اور نسارا دو لفظ ہے نا دنیا لفظ ہے جس کے آخر میں کیا آ رہا ہے الف نسارا لفظ ہے جس کے آخر میں کیا آ رہا ہے الف اور یا چھوٹا الف اور یا ٹھیک ہے ایسے لفظ جو ہے نا ایسے اسم جو ہے یہ مرفوع منصوب مجرور ایک طرح استعمال ہوتے ہیں حسن سمجھ آئی بات ایسے لفظ جن کے آخر میں الف ہو دنیا کے آخر میں الف ہے دنیا کی تینوں فارمز بتاؤ ہاں دنیا کی تینوں فارمز بتاؤ دنیا ہی ہوگی تینوں دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا نسارا کی تینوں فارمز بولو نصارہ نصارہ نصارہ وہ اسم جس کے آخر میں الف ہو یا چھوٹی الف اور یا ہو ٹھیک ہے اسم ہی ہے نا اسم کی تین فارمز ہوتی ہیں مرفوع منصوب اور مجرور تو ایسے اسم تینوں فارمز میں ایک طرح استعمال ہوتے ہیں سمپل سی بات ہے لہذا یہاں پر انسارا کون سی فارم میں استعمال ہوا ہے روز منسوخ کیوں کیونکہ مفول ہے الدا و نسارا ان دونوں پہ لعنت ہے نا تو مفول منسوخ ہوتا ہے نا تو لان اللہ الحدا و اللہ نے لعنت کی یہود و نصارہ پر اس کی وجہ بیان کی اتخذو قبور کبور اہم مسجد انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا تو جملہ فیلیہ کی برکت سے ایک حدیث نبی علیہ کی پوری آپ کر سکتے ہیں تھوڑا سا غور کریں لانا فیل ہے صاحب فیل ہے نا جبھی جب فیل آتا ہے اس کا فائل آپ نے ڈھونڈھا ہوتا ہے فائل مرفوع ہوتا ہے اللہ مرفوع ہے تو فائل ہوا پیدا ہوتا ہے, ہوگا، ہوگا ہے یہود پر پھر واو کے ساتھ ایڈ کیا تو ظاہر بات ہے واو کے ساتھ جو ہوگا وہ اس کے ساتھ ہی ایڈ ہوتا ہے نا ٹھیک ہے نا زیدن و حامدن ہی ہوگا نا تو یہودا ون نسارا نسارا بھی منسوب ہے لیکن نصارا لفظ کے آخر میں چونکہ الف اور یا ہے چھوٹا الف اور یا ہے تو وہ مرفوع منصوب مجرور ایسے دکھتا ہے تو لان اللہ نے بنا لیا کس کو بنا لیا اور کیا بنا لیا قبور امبیا اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ ٹھیک ہے اب اس میں کیا کوشچن آپ کے ذہن میں ہے اسے کریں اس میں کیا چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کلیئر کریں کوئی ایسی چیز ہے جو باہر کی ہے جو میں نے نہیں پڑھائی تو بتائیں آ گئی سمجھ اوکے مرکب اشاری اور مرکب توصیفی فائل بھی بن سکتے ہیں بھی بن سکتے ہیں فائل بنیں گے تو مرفوع آئیں گے مفول بنیں گے تو منصوب ہوں گے ترجمہ کریں بس جلدی سے نصرہ اس نے مدد کی زیدن زید نے مدد کی یہاں تک کوئی پریشانی کلیئر نہ سارا زید زید نے مدد کی میں مرکب اشاری لانا چاہتا ہوں لڑکا فائل تو آ چکا ہے مفول ہی لاؤں گا نا مفول مرفول لاؤ کہ منسوب لاؤں منصوب لائیں منصوب ہاضل ولادا ترجمہ کریں زید نے اس لڑکے کی مدد کی زید نے اس لڑکے کی مدد کی اوکے جی طلحہ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ لڑکا فائل بن جائے اور زید مفول بن جائے جملے پہ چینج کریں شابش شابش یہ لڑکا فائل بن جائے اور زید مفول بن جائے شابش زیدن دن والا والا فائل بننا ہے نا اس نے نسر زیدن ہاضل ولادو آنے اسی طرح چاہیے آنا چاہیے نسرا ہاضل ولادو فیل کے بعد پہلے فائل آنا چاہیے پھر مفول آنا چاہیے ترتیب ہے لیکن اگر آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ پہچان لیں گے کہ منصوب مفول ہوتا ہے اور مرفوع فائل ہوتا ہے نسرا زیدن ہاضل ولادو نسرا ہاضل ولادو زیدن اس لڑکے نے زید کی مدد کی ٹھیک ہے بتائیں کیا چیز بتائیں کیا تنگ کر مرک پہ شاری کو نیا مرکب پڑھا تو صحیح کمی کی ہے نا ایک ایک دی ہے نا باقی انشاءاللہ کل کریں گے ٹھیک ہے باقی کل کریں گے بس ایک ایگزامپل اس کی توصیفی کی کر کے ٹاپک پورا ہو جائے ہمارا پھر باقی ایگزامپل ان شاء کل کریں گے ماجد ترجمہ کریں نصرہ سرا اسے مدد کی اس مرکب توصیفی کا کیا مطلب ہے الدو یہ ہے تو یہ بد لڑکا ہے یہ بھی نیک ہی ہے کیا فرق ہے نیچے والا منصوب ہے کیا ہوتا ہے مفول کیا ہوتا ہے بس یہاں کلیئر نا ویری گڈ اب پونگی ماری نا کوئی جسرا اس نے مدد کی زی جی شاباش اب زید نے مدد کرنی ہے نیک لڑکے کی کون سا والا نیک لڑکا لگاؤں یہ والا کہ یہ والا نیچے والا مشکل بات تھی زید نے نیک لڑکے کی مدد کی ٹھیک ہے اب آپ نے کام کرنا ہے اب پڑا ہوا ہے آپ نے کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے اب نیک لڑکا فائل بننا ہے اور زید نے مفول بننا ہے شاباش الاباش الید سی بات سمجھ آ تو مختصرا ریزلٹ یہ نکلا کہ جملہ فیلیا میں آپ کا مرکب جاری متعلق ہو کر آتا ہے مرکبے توسیفی اشاری اور اضافی فائل بھی بن سکتے ہیں اور مفول بھی بن سکتے ہیں اگر فائل بنیں گے تو آپ انہیں مرفو رکھیں گے اگر مفول بنیں گے تو آپ انہیں منصوب رکھیں گے مرکب صافی کو مرفو کہاں سے پہچانتے ہیں مضاف سے مرکب اشاری کو مرفو کہاں سے پہچانتے ہیں مشار سے ٹھیک ہے مرفو یا منصوب یا مجرور مرکب توصیفی کو مرفو منصوب مجرور کہاں سے پہچانتے ہیں موسف سے کیا کہا میں نے تین جملے بولتے ذرا راب کو مشار پہچانتے ہیں مرکب اضافی کے راب کو کہاں سے پہچانتے ہیں مذاف سے مرکب توسیفی کے راب کو کہاں سے پہچانتے ہیں عمیر مرکب اضافی کو کہاں سے پہچانتے ہیں, ہیں اس کے راب کو مذاف سے ٹھیک ہے پکی بات ہے پھر ایک سوت الفیل کا ایک جملہ بس ٹرانسلیٹ کر دو الا کیا ترجمہ ہوگا کرنا اس نے کیا فلا ربو کا تیرے رب نے کیا بیسابل فیلی تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا بس یہی یہ ہے ٹھیک ہے اتنا ہی ہے شابش ربو کا کون سا مرکب ہے اتنی دیر کیوں لگی ہے اسم کے ساتھ جب بھی ضمیر آئے گی کون سا مرکب ہے ٹھیک ہے یہ تو خواب میں آنا چاہیے آپ کی رات کو کھلے تو آپ مرکب اضافی آ رہا ہو ذہن میں برف جر کے ساتھ مرکب جاری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھ لیں دو مرکب اضافی ہیں ایک مرکب جاری ہے. ہے ایک فیل ہے فال ربو کا ربو کا برفو ہے تو فائل بن گیا تیرے رب نے کیا کے ساتھ کیا بھی ہاتھی والوں کے ساتھ اب اس کو سوالیہ بنائیں گے تو ابو کا بھی تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا ٹھیک ہے وہ درمیان میں آئے گا تم کہیں گے علم کیا تو نہیں دیکھا کئی فوال اور ابو کا بھی تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ جیسا کیا پھر وہ کیسا جیسا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح ان اللہ تعالیٰ آگے جائیں گے لیکن جتنا ہے اسے پکا کرے پہلے جہاں کمی ہے اس میں ٹائم لگائیں دیکھیں کہاں پر مسئلہ ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں ان اللہ تعالیٰ پکا ہو جائے گا کل اللہ ان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کریں گے مرکب اضافی کو ایز اے فائل اور ایز اے مفول استعمال کر کے سبحان ک اللہ محمد کا اشد اللہ, الہ اللہ انتا